لفیا والا آ صاحب وعلى الاله وصحبه الذين وعدهم بالخصلا یا سی یماص صاحب الذی هو الثانئ المحمود مشهذ هو اول الناس قد قد هنا ٹھیک ما بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني <تصفيق> أثنين إذ هما في القارب إذ قال نصطاحظه لا تحسن إن الله قول الرسول صاحب لا احسن ان الله وضعنا ایک بندہ ساری جا مولانا العظيم وصدق رسول الله النبي الجليل التام ان الله وملائکته <سلام> صلوا علیه وسلمو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیه وسلمو سارے تنگ ہو رہے ہیں بھائیوں کہہ دو یار کہہ دو سارے ہشارہ کراؤ سارے ہشارہ کراؤ سارے ہشارہ کراؤ صلوا وسلمو علیہ او یار میرے تھلے صاحب و عباد اللہ و صحابہ صلی <spaconem |bs|> <عورم> <mouldatte> اللہ <بارتور> صدور معافرمالو والا مع السلام مع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه اللہ جل شان و ہود بارگاہ بے کس فنا گرد آج رمضان کی یاد 16 اپ اپ کی اللہ یعنی <Segaat> اللہ اللہ اللہ سبحان اول رسول جناب عقید کی حقانیت اور شداخت رکھ رکھ لحاظ اور مقام ج نہیں سوشا اللہ اونا واسطے تمام سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ سنائی تلاوت میرے تو طور لیکن میرے موجود فائدہ وہ بھی سبب بن گیا یقول و مظاہرے استعمال ہوئے لیکن دکایت حال ماضویہ کے لیے واقعہ ہو چکے سبحان اللہ, اللہ تعالی بعد اس بیان کرنا مقام قالہ کا تھا فرمایا کیوں؟ بلاغت والے کہتے حکایت حال ماضیہ. گزریا اللہ تعالی اس ایسے انداز بیان فرمایا کہ انج سمجھو ہوں تے سامنے تاکہ تاکہ ایک سبق مل جائے کہ اللہ دے پیاریاں دے انج نہ سمجھ کے سنیا کرو پہ ہوا اپنے ذہن جما لیا ہوتا ہے نقشہ جما کے سنو گے پھر سواد ہو رہا ہو رہا ماضی نلم شریف ہوئی یہ تو یہ بھول والے پران فرقان مولا علی مشکل خشاد فرمان اور علیہ وسلم حضرت, حضرت, حسان حضرت, حضرت, حضرت, حضرت فرمان آماجم آماجم جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ تو دوسرے مرتبے پہ مطل تمام احوال تک اللہ تبارک تعالی نے اور رکھا پرانے حکیم فرخان مزید آپ فرمایا سوال اٹھ لے لال سما سان جتنا جی لگی لگا سان جتنا جس وقت تسلیم مکے خارج وہ دو کے دوسرے تو بظاہر ثانی آخیا جا رہا رسول اکرم مسلا سام آپ کو گیا آپ صاحب تو جا آپلسلہ فرمایا وہ صرف اور صرف دو میں سے ایک کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے اور فرمایا ارب دہاورے بھی اس کے جس وقت کہتے ہیں سال و سو خلاسا کا مطلب ہوتا ہے تینوں تین میں سے ایک نہ کہ تیسرے مرتبے کا اللہ جب کہتے ہیں رابع و اربع اس کا مطلب ہوتا ہے چار میں سے ایک چاہے وہ پہلے مرتبے دے چاہے دوسرے دے گے چاہے تیسرے دے گے چاہے چوتھے مراد یہاں پر مرتبے کا تعین نہیں ہوتا ایک دو مطلب جب رسول اکرم اللہ تالا علیہ وسلم مراد لے گئے تو مطلب نہیں کہ آپ دوسرے روتبے دو پہلے دے بلکہ ہر نبی مرتبہ کا ماننا ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے یہ مرتبہ دس نہیں آیا دوسرے رتبے بہتے آسام اپنی تفسیر چے جان لکھا وانیب ابو بک یعنی جب آپ نے ہی سلا تسلیم آس میں آیا ہے تو مراد ہے دو ایک اور حقیقت میں اکبر کے اکبر کے روپ میں کو دوسرے سمجھ نہیں تو سدیق کے اکبر قرآن مجموعہ ثانی بن یہ مطلب ہوا مطلب کہ رسول اللہ اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی اور نہیں امام غزالی حجت الاسلام اور شیخ اکبر صاحب فتوحات مکیہ بزرگا دی ایک گل سنانا شاہ شدیک اکبر سواد رنگ دکھا اجت <سؤال> الاسلام امام مقامت اور مقام صدیقیت کبراہ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں اتنے نبوت صدیقیت کبراہ کے اکبر توجہ ذرا نہیں یار سان مقام دستا مقام یہ مقام یہ عام بندہ نہیں یار جیب اللہ آپ نے فرلا ہوا ماپوڑ تکیا دی نام نہیں میری کنڈری بچا رہا تھی کنڈ میری کانڈ نہ لاؤ تو لڑو جڑا بچہ غوث پاک نے منتقل مانت مانت فرمایا دا نام لکب اکبر. سبحان سبحان او نام نقب شاہ مقام سی کبرہ اور نبوت کے درمیان مقام قربت اور مقام ایابت کر لیا لیکن اگلی گل انہاں کیتی انہاں کی انہا فرمایا عجیب گل یہ کہ نبوت اور سیتی درمیان مقام ہے پر جڑا ہو اور ہوئی نہیں <سؤال> کے مقام اکبر ہی لگتا ہے مقام سکبر پتا لگا ہے مقامی مطلب یہ نکلیاتی کمراہ دے بیت، دے بیت کوئی شریف ہو جائے ایک اگر مان لیا جائے کوئی اور بھی اکبر ہے تو مکا میں آبر بندے چان کے پھر مڑ فری ہوئے کلا معلوم ہوا واقعی سانی میں <lesser discourse> موضوع اللہ وجہ دشایا اس غور <سفل> فکر کرنا تو مولا علی مشکل پوچھا سیدنا سید بن پن فرمان کے بعد اور سنو گے تو پھر لطف آئے کہ انہوں نے فرمار مار سنا شہید روایت امام احمد نرکار مولا مشکل خوشا فرما قرآن رے قرآن دے رمضان دے رمضان دے ہی ان معنا دو دا دوسرا اشارہ سدھی کے اکبر بلے اور ادھر خران تو بعد مولا لالی بیان سنے گا مانا وہی وہ سڑک سانی سی کے اکبر فرما دے سب ابو بکر ابو بکر اگر کوئی بندہ <آ خرم> آنا نماز پڑھنا سلا درو پڑنا دوسرے نمبر پہ آنا اللہ لحاظ رکھ دیا جسے ایک گوڑا کے دوڑ دوسرا پچے نال لال منہ مولا کے چلتا ہے اس وقت کہ اس علی نے فرمایا ابو بکر دوسرے نمبر کا داد مانا پہ دس دیں سچے ہوئی مانا پہ دس لایا دو کرینے اس کلام موجود نے ایک سادہ رسول اللہ، ایک پا بکر مانائے بڑھے گا. گا سونا ڈبی چلے, چلے گا فرمان میچا سمجھو اتنے مال پڑھنا براد نہیں ہو سکتا ہے سا خدیج اور گبراہ نے مشکل لیکن نمبر دوسرا بی گھر میدان بچے بھی مولا علی بچپنا سے گمراہ نے جو کی کیتا ہے گل ہو رہی ہے موٹے نمبر جو ہے <laughs> <laughs> <wounds snaps allheart curves> مشکل سیدہ کا گبرا پہلے کئی امام نے امام آل ابو حلیف راہ لڑ گئی بیچے مرد ہوں عید... بی میدان ہر میدان جبھی ندم چاہیے آ سونے محمد پاس دوسرے نمبر سرکار اور سونے ہر سام سب آپ بابو سو سنا مولاسان دسیا لیکن اب تالی مقدم اور تالی پ برابر چلن والے کیونکہ جاوے خیال جاوے کے اکبر نبی باغ دوسرے برابر والے وال برابری فرمایا جس میدان چی ابو بکر کلو اللہ بھی حمد فرما ہے جی ابو بکرا تو اس میدان تو لوگ بھی اس میدان بڑا سونا تم بہو بلوسا کرو سونا پہلے جنا رسول پہلے بندے نے جنا رسول دی تصدیق فر پہلے لوگا سارے آجو آجو آجو تصدیق مجھے رسول مجھے لیکن خدمت اسلام خدمت دین خدمت اللہ سبحان اللہ سونے سر کے اکبر پا سرکار کی تابے داری سانی رہے نبی نگاہ تے شریعت کی نگاہ تے اندر تمام رسول رہے گا لگا میرا سنی جو انچارج آئے رسول اللہ کا اول ہے نبی سونے نبی وسلم ہجرت امانت دو, دو تھے کردیا امانت سونے نبی علیہ وسلم مولا لی سپرد فرمائیاں مانتا ف کر کرتے قربان جاو لوگ مانتا مولا علی سپرد اللہ واہ دی امانت رب دی امانت واسطے جیو تو امانت ای خوبصورت رد ہو جان باطل کا نبی پاک اپنے گھر والے حرم پاک بیبیاں پاک مولالی حفاظت حضور نے اپنی پاکاں اپنی عزت علی گھر پہ صدیق باپ سپورد اپنے آپ اور غور فرمانا اگر کیوں ایسا ہے اگر, اگر نبی بیگ تو نبی آپ عزت حفاظت اپنے سپورد نہ کر دے معلوم ہوا نبی رات میں سونا نبی اپنے اگلی دوسرا مرتبہ گل تو سانی بن گیا کوئی گل نہیں حرم سمجھ معلوم ہوا سرکار نے اس مقامی اکبر اور اگلی گل سن سونا نبی سند راہا سب مولا علی نو امیر حج بنایا باب امیر حج بنایا حا کراوا کہ مبارکہ یہ مبارکی یہ سورج بناؤں مبارک سوارو ابو بکر جا دے حج دے موقع دے ابو بکر حج گا اے علی سورت پڑھ کے سڑ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انوکھا عمل سمج انوکھا ہو سمج فیت اور تجھے ہون ہو دو میں درسان مولا علی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منتخب فرمایا صورت بلند کی خاطر امیر حج مولا علی کو کیوں بنایا ہے صدیق اکبر کیوں بنایا ہے صدیق اکبر پاک کو کیوں امیر حج بنایا ہے پتا لگ جاوے رسول تو کیوں جی میں سونے نے نبال پڑوائی سی اشارہ لایا اس شہر نائب میرا ہے دوسرا عمل حج بے مارے گئے ظاہر فرمایا ہے۔ یہ عمل لاکھوں کو فرما لیا سرکار نے ظاہر فرما لیا کے اندر میرا ہے لیکن مولا رشتہ داری ارب دربار حکم دا دشمنوں رواج کے مطابق اس سورت کے مبارک جڑی مولا علی نے جا کے پڑنی سی اس کے اندر حضرت سید ہوئی ہوئی. <سؤال>: نے اس مولہ حج دا موقع دنیا کٹھی ہوئی ہے امیر حج حج مرد سی کو لیکن ترام سنا تاکہ لوگ پتہ لگ جائے اور شان سیک دیے زبان علی دیے بارے بڑے بڑے دل بندے حج بچ جا کے صاف ہو ہیں ع سوچن کرتے جاؤ علی حج کا موقع ہے اس قرآن ہے ممکن ہی نہیں مولا علی ہو بلیا ہوا ہونے تو سب خدا پڑے یقرا جدولی <سؤال> نے نبی کا چیز نے آخ نبیاں تو بات رو نبیاں تو بات پہلا روت با پایا پار نبیاں تو پہلا تو نبیا تو ربا تباد سبحان الله نبیات بعد پہلا سبحان اللہ بعد مولا کال سلو بک مولا کے سلو بکر من فرمان داد ورنا علی علی ہوبا وا علی نبیاں تو با اللہ تو خمیر جد بندرت جتھو خمیر ہو فن ہوتا ہے جتوں خمیر مدفن متفن بنتا سونے نبی سر لسڑا والا سلاس ہے جفن دوسرے نمبر تیسرے نمبر نقشہ دکھانا اندر دیا کمرا مبارک کنائی گئی وفا وفا شریف امام نورین سمو دی چار سو مسجد تین خبر غور خبر چکر قسم کوئی منحوس نبی غور کرو قرآن اللہ اللہ. <.univers> زندہ <عبار> okay. رسول پہ اچھا اچھا جس پاک شفاری کو اتو ظاہر ہو گیا سرکار شبر شبر دے پچھلے اکبر کا منہ شریف آف شریف بن گئی موڈیا تو تھلے پتہ لگے ثانی اور تالی برابر رکھ تو بےدبی علی بچ سہابا جبر دیواری عمر پاک واسطے رکھا گیا نسبت مت حضور کی نسبت سمجھ حضرت فاروق آزم پاک شریف اور سدی اللہ اکبر اللہ تو کیوں؟ شریف سہباڑی بے تو فرمائی رکھ دی ترتیب پلیز پلیز نبی گلام سدی کے لحاظ نہیں ہو سکتا لہٰذا کی نسبت برابر سونا نبی وسلم ممبر شریف کے خطب آخری پوڑی شریف ج کسی ویلے بیٹھن کی ضرورت ہوئی اتبہ سنا کھڑو کے دخری پوڑی سن صدیق دی باری آئی سانی سی دوسری تے دے کلوتے जो हजरत उम्र दिवारी आई है उसमान दिवारी आई पौड़िया मुखी चढ़ गए सरकार او صحابی میں کسی نظرے جی تو ہوں میں میں ہے رسولمال لیکن so so so no. خیال دی آ جانا شیبو بکر جی امر آئی تھان خیال آ جانا بےدبا ماریا جانا میں میں حضوری تھان اندازہ لگا کہ جس دل چیال آئے کہ میں نبی وا یہ جیسا میں میں اس پوڑی تاکہ کسی دا مطلب ہے پوڑی تک دس دبی برابری دا خیال آ سکتا رام د کر نبی سونے کا اکبر دوسرے نمبر مطلب یہ نکلیا اللہ تعالی نے یعنی جس کے اللہ ندیاں تو پہلا ندیاں تو باد I'm on! Men's in, men's in, but I... سونا گل نے فرمایا سونے نفری ہجرت بے شک اللہ ضرور گند ان شاء اللہ کدی نے پریشانی لگے سونا سید لمبے چڑ کے لکھا کو ہر کسی اپنی چھاپنی پی خیال ہی نہیں بار بار پیسے سونے پتا لگا آپ نے جب بھی دل ویسد دل ویکن ملیا ہوں دو دن ادھر قوم دل ادھر کلے شکری سونا نبی دلوسا دونوں تو نبی اپنے کلے در لکھا نے <تصفحان> پریشانی اپنی لگی حضرت منہ سب فلیم فرما دے جاتا ڈر لگتا پچھونا اتنا لکھنا اللہ یہ نہیں فرمایا توجہ درا نبی ویخ جو رہا سی دلانے کا دل سڈے ان دل سڈے اللہ میرے سڈے کر کے تھوڑی اگے گئے ویکھیا بت دی پوجا بھی آم انہاں دا خدا بنیا لئی بھی بنا دے فرما کے دس دے جی محمد دا ایمان محفوظ جی صدیق دا محفوظ نہیں ہوا کر لکھا بھی نہیں فرمان اللہ سڈے برا نا اور سدکے جا می ایک تو ایب اعتماد نہیں اعتماد معلوم ہوا توجہ عطا کر فرمان دی برکت محفوظ ہویا یا آخ دل <سؤال> محفوظ سیتا کر کے اللہ نے اے فرمایا رسول نے فرمایا لگتا ہے اسی طرح اللہ تالا دل ویخ مطابق شانج نہیں لگی نہیں دل ویخ کے شان مانا بے شک الا ساڈے خلل نہیں سونا نبی فرما چڈر ضرور ابو بکر کلیم لکھا چی رڑا سونا کلیا نو لڑا گیا معلوم ہویا چھپا لگ گیا خبردار رسول یہ مطلب یہ نکلیا سونے نے فرمایا بھی ماں تجن بے فن اللہ تو ہے دو اللہ اللہ معلوم سونے نبی دسیا ابو بکر تص دو تیسرا کوئی نہیں تیسرا اللہ بے وکوفی گا تیسرا, بے گا تیسرا ہے, ہے لیکن آو آو وہ اللہ ہے مقابلے سارے کردے لیکن سارے تھک ہار کے ری سن بابا اگے ہی رہ نو گلا سنا ہے سونا فاروق میں ابو بکر بن جا ہے اج ابو بکر نکل گا جنا لے آنے پہ چڈیا اے نیبر آ گیا سارا مال ٹھیک کر کے ارد کی تھی. جدو ہزور نے پوچھا ماپ کا لیا گا فاروق آدم فرما دے میں یہ سوچنا ہی نہیں بات لگنے مارا میں مارا دشن و تصوف تصوف ایک مخلوق تو خالق نو پہچان ایک خالق نو پہچان کے مخلوق نو پہچان کے فرما کے میں پہلو اللہ نو پہچانے ہے بعد چ مخلوق نو اشارہ لائے میں رب نو پہچان چ محمد لو پہچانے پہچان ہے کر کے میں دلیل اے سرکار بارے اللہ کیتا لے آنے جدو لائن لگے نے سارا مال چکے ہیں خیال آئے ہیں وہ گھر باستے ان کیوں کہ آپ لا مقام سی پہلو اللہ نو بکنے سارا مال چکے آپ فرمان اللہ رسول سبحان اللہ جس نے چل رہے کس لوگ سی پہنچ گئے مسروف دے سدھی کال میں رکھے اس ویل بھی سرکار نے جب پوچھا پھر خیال مالا ہے مخلو پچولا کیتا ہے سیک نگاہ بھی مخلوق اکبر ہی سی سانی یا محمد مستی عمر تع کر پتہ نہیں کدو پہنچ سارے <تصفح> مت مبار جناب جی جس ہوا سونے آن ای آم ای ای بول سیم رسو نبی پاک اللہ تعالی فرمایا زیادہ ادرت نہیں حالانکہ وہ شریعت نے مسئلہ ایک مسئلے نو حضرت نہیں محفوظ رکھ سکے پوری شریعت نو محفوظ رکھنا نے کی وجہ ہے تسلیہ بنتے پتہ لگے پہ ایک دن پہلو سونے نبی نے فرمایا اللہ ری والا نہیں جانا پسند کیا رحنا پسند نہیں کرنا سارے چپ چائے نے رو کہ سدی کی اکبر کرتے رسول اللہ اصا مال جان قربان کر دئیے قربان کر دیا سدی گرو پے باقی چوپ نے حضور فرما جلا فرمایا جدو حکم اتر آئے گا جدو حکم اترے گا فیر اج رو ناری ارتھ نہو اگر کوئی آخر بلاگت کا مسئلہ ہے, بلا ہے دروسل بلاگت شروع ہو ہے علماء فرمانے نہیں کبھی نکرہ بھی ترسیل کے لیے آتا ہے کسی رمز کو چھپانے کے لیے, خوش لیے, خوش لیے, خوش لیے. خوش لیے. تب کے کیا آج نہ رو لے محمد واسطے جگ روے گاج یہ چپ بیٹھے تولے یہ رو لے اگر مگر اس رو پویں گا مر جائے بن گئے باقی باقی اس رو پہنے نا؟ قسم اسلام ختم ہوتا. آخر اللہ شریقلا شاہ ٹھیک ہے محافظ ہوئی نا نے یہ صدیق نہ ہوتا جانے جگ طوفان پھر حضرت آدم اور سدکے جانا جو نبی روحانی آدم دم روحانی دشمن جہ دا دشمن بنے اللہ تو تو مصطفی دا دوسرا افسوس اللہ قسم و کر دے جس لے کے نال جہاد دی گل آئی سدی چکرے پر سوار ہوئے مولا علی لگام پڑھ لیتی جناب تشریف رکھو جی تش ہو گیا تو رم دتی کائم ہے اپنے سونے درد آ جانا اصا گلری اشارے آیا ہے رب آ رہی ہو سکتا جہاں بولن دیا توجہ نہیں فرمائی رو پیا درد نبی توجہ نبی درد ہو سلے وا ل معلوم ہوا ہوئے سونا ندی فرما سی میں ہر کسی کا انسان کا بدلا دے دکر تب ہی کیوں ایڈی گل حضرت ابو مخالفت ابو بکر سرکار چلدی میری شرم والے جی بزرگ بند ہوتا ہے جگہ سونا نبیے نوانی پر رکھ گیا کون آنے نبیا تو پہلا نبیاں تو بعد پہلا روت پا شدید پا ساری خدا نے اس میں بتایا نبیا تو بعد پہلا آ رہے فری فرما فرما دے پیر مرید پیر مرید شدیق اکبر سر پہلا پری ری مستفا کا پہلا مری کر کے تھلنا اصا کہ مولالی ساڈا پیر جی مولالی کو پنچے تو آدھا سدیق میرا پیر پیر مری سدیق قبر س Bye, Les! معلوم اللہ تعالیٰ نے اس پاک واقعی شانی بنائے امت رسول اللہ کے ہر لحاظ سے ان کی موتا ہر لحاظ سے ان کی ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਬਿੱਥ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ لہذا اللہ بنایا جقی کا صحابہ اگر کوئی ظاہر ہوتا ہے اگر ایبر شریف عجیب گل سونے رب د کر جس دی نشان پہ مبارک قبر پہ آواز